اگر کوئی ایک اور صاحب نے پوچھا اگر کوئی زمین سرمایہ کاری کے لیے خریدی گئی تو اس پر قیمت جو ہے وہ کیا قیمت ہے قوت خرید پر دی جائے گی یا اب اگر آپ نے زمین تجارت کے لیے بھائی جنہوں نے یہ سوال کیا تو قوت خرید نہیں بلکہ اب اس کی جو قیمت ہے اس پر زکات دی جائے گی ورنہ تو جن لوگوں کے پاس سونا ہے تو اب میں یعنی معلومات کے طور پہ کہوں گے ہم نے اپنی شادی میں ایک سو روپے تولا سونا لیا تھا پینسٹھ میں اب ایک سو تو نہیں اب تو سونا اکاون ہزار روپے تک پہنچ گیا تھا آپ کے ایک سو کی زکاعت نکالیں بلکہ ہر چیز کی جو مالیت آج ہے جی جیسے فلیٹ بیچنے کے لیے لیا زمین بیچنے کے لیے کوئی سازو سامان بیچنے سونا ہو یا چاندی ہو جو قیمت آج ہے اس کے حساب سے زکاط نکالیے گا یہ بھی خوب پوچھا آپ نے ذاتی استعمال کے سونے پر زکات ہے یا نہیں یا سرمایہ کاری کے لیے خریدا ہو ذاتی استعمال پر سونے پر بھی اور جو رکھا ہے آپ نے اس سب پر زکات ہے اس میں استعمال کی شرط نہیں استعمال کون سی چیز ہے جیسے بستر ہے کپڑے ہیں گھر کا فرنیچر ہے فریج ہے وغیرہ جو گھر کے استعمال کی ان پر زکات نہیں ہے لیکن جو آپ نے سرمایہ کاری کے لیے رکھا ہے سونا یا کوئی بھی چیز اس پر زکات